السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے انشاءاللہ میری آواز آبائیوں کو آ رہی ہوگی جزاک اللہ اعظم بھائی بیلکس پر بھی مجھے انوائٹ کر لیں اگر روم کھلا ہوا ہے تو بیلکس پر بھی مجھے انوائٹ کر لیجئے اللہم صلی علیہ وبارک اللہ وبارک وسلما محمد محدن کرم وبارک وسلم صلی صل و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول الله صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین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 اللہ يا يا حج سے متعلق اور سترویں سپارے سے متعلق آج آخری درس قرآن انشاءاللہ سورہ حج بھی مکمل ہو جائے گی سترواں سپارہ بھی آج مکمل ہو جائے گا آئس نمبر انچاس اور 50 ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرما لوگوں میں تو یہی تمہارے لیے شریف ڈر سنانے والا ہوں آمنوا وعملوا الصالحات ورزق تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی یہ دو آیات مقدسہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعلی نے اپنے محبوب علیہ سلاط وسلام کو نظیر کہہ کر پکارا ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے عزت کی روزی سے مراد پھر جو کبھی منقطع نہ ہو اور وہ کیا ہے وہ جنت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو الحمدللہ جنت عطا فرماتا ہے چنانچہ آئس نمبر باون ہے شعیت وہ علی منحقیم اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے یہ باون ہے آ, پال پر روم میں جتنے بھی وائے بھائی مجھ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بیلنس پر بھی اپنی آئی ڈی بنا لیں سبز گمبت بھائی آپ بھی باقی بھائی بھی جو ہیں وہ اپنی آئی ڈی بیلکس پر بھی بنا لیں یہاں ڈیلی لائف درس قرآن اینڈ کسن سر اہل سننا روم کھلا ہوا ہے اور اس میں صرف اور صرف دو اسلامی بھائی موجود ہیں ایک میں ہوں نکما اور ایک اور ہیں جو کہ اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے تو جلدی جلدی آپ تمام بھائی جو ہیں وہ اپنی آئی ڈی بیلکس پر بنا لیجیے. اور مطلب جو ہے دل کو خوش فرمائیں آپ مطلب ہماری گزارش کو قبول فرما کر تو بیلکس پر بھی جلدی جلدی اپنی آئی ڈی آپ تمام بھائی جو ہیں وہ بنا لیں جزاک اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ رب العزت فرماتا ہے آئی نمبر باون ابھی آپ نے سماج فرمائی اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے تو نبی اور رسول میں فرق ہے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسول شرح کے واضح ہوتے ہیں اور نبی اس کے حافظ اور نگہ بان اس آیت کا شان نزول یہ کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی اور بہت آہستہ آہستہ عادتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے جس سے سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں بھی مدد ملے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومانات پڑھ کر حسب دستور وقفہ فرمایا تو شیطان نے مشرقین کے کان میں اس سے ملا کر دو کلمے ایسے کہہ دیے جس سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی جبریل امین علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا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 علم و حکمت والا ہے پکی آیتیں کر دیتا ہے مراد یہ ہے کہ جو پیغمبر پڑھتے ہیں اور انہیں شیطانی کلمات کے خلط سے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ محفوظ فرما دیتا ہے یہ ہے یہاں پر مراد تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس آیت کا وہی شان نزول بیان فرمایا جو کہ ہم نے ابھی آپ کو سنایا اور صحیح بخاری کے حوالے سے ہے اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ فرمایا تھا تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور شیطان نے چونکہ بتوں کی تعریف سے متعلق علیمات اس میں شامل کیے تھے تو کفار نے جب یہ سنا کہ محاذ اللہ ہمارے بتوں کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ بھی سجدے میں گر پڑے تو یہ مطلب واقعہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ غمزدہ کر گیا تو اللہ تمارک و تعلیٰ جلا جلا نے اپنے محبوب سلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جو پیغمبر ہیں رسول ہیں ان کے کلام میں شیطان نے کبھی مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ دل رنجیدہ نہ کریں آپ غمزدہ نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ان کریمات کو شیطان کی اس کوششوں کو ناکام فرما دے گا جو کہ اس کے نبیوں اور رسولوں کی مخالفت میں وہ کرے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت فرمانے والا ہے نہ کہ شیطان کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ کو اللہ تبارکا بطالہ کہ پاک کلام میں جو ہے وہ خلط مدد کر دے تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی عطا فرما دی اور اپنے محبوب علیہ سلاۃ وسلام کے غمزدہ دل کے غمزدگی کو دور فرما دیا سبحان اللہ تو اس سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتوا اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے اس سے متعلق بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں محبوب پاک علیہ السلام کا یہ مقام ہے یہ درجہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رنجیدہ ہو جائیں تو میرا رب ان کو تسلی دیتا ہے چنانچہ آیت نمبر ترپن ہے لشاد خداوندی ما شیطان فتنة قلوبهم مردون قلوبهم تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ستم ادھر کے پرلے درجے کے جگڑالو ہیں تو جن کے دلوں میں بیماری ہے ان سے مراد منافقین ہیں اور جن کے دلوں میں شکوک اور شبہات کی بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان سے مراد کافر ہیں تو شیطان نے یہ شبہات ڈالے تھے کہ قرآن و جین میں فرمایا ہے کہ دوزخ میں شجرا زخوم ہے تو آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ تو سب سے بڑا ہے اس نے مچھر کی مثال کیوں دی ہے اسی طرح کے دوسرے شبہات ڈالے سو منافقین نے ان شبہات کی بنیاد پر اسلام کے خلاف مہم چلائی اور کفار کو جو ہے ان شبہات کی وجہ سے اپنی ہٹ گرمی پر ڈٹے رہنے کا موقع ملا تو ظاہر ہے شیطان کی یہ کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کو بھی متنفر کر دے لیکن جو منافق ہیں کافر ہیں وہ شیطان کی کوششوں سے پہلے بھی کافر اور منافق تھے اور ظاہر ہے وہ رہی ہی منافق اور کافر یا جن کو اللہ نے توفیق دی تو وہ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک کا جلال جلالہ نے جب اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو مبعوث فرما دیا اور دنیا میں بھیج دیا اور لقد من اللہ اور احسان فرما کر بھیجا کہ ہم نے احسان فرما دیا تو اب ظاہر ہے کہ احسان کے ساتھ اللہ نے جب اپنے رسول کو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو ظاہر ہے کہ جو اس کی ابا اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتباع نہ کرے گا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی بھی درجہ نہیں پا سکتا تو میرا پاکرم اس آیت میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے یعنی ابتلا آزمائش بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی شک کی بیماری ہے نفاق کی بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں حق کو قبول نہیں کرتے یعنی مشرقین ہیں اور بے شک ستمگار یعنی مشرقین و منافقین تو ادھر کے جھگڑالو ہیں تو اللہ تعالی نے ان کفار کو پرلے درجے کے جھگڑالو کہا ستمگار کہا اور ظاہر ہے کہ اسلام کو قبول نہ کر کے وہ لوگ سب سے زیادہ تو اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں میرا پاک رب ارشاد فرماتا ہے آئت نمبر چون اور جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے سبحان اللہ دیکھیے عفاط میں ارشاد فرمایا گیا اس لیے جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے یعنی اللہ کے دین کا علم اس کی آیات کا علم کہ وہ یعنی قرآن شریف تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تمہارے اللہ کے پاس سے رب کے پاس سے حق ہے تو یاد رکھیے ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل علم سے مراد مومنین ہیں تو اس عائد میں فرمایا کہ یہ حق ہے یعنی مقاتل نے, نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے اور قلبی نے کہا کہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کا منسوخ ہونا حق ہے اور فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو ضرور سرات مستقیم دکھانے والا ہے جس سے وہ جان لیں گے کہ شیطان کے یہ ڈالے ہوئے شبہات جو ہیں یہ باطل ہیں اور ان کی پیروی کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ رسول کی بارگاہ سے دتکار دیے جائیں گے لہذا شیطان کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے آج نمبر پچپن فروف أَوْ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو فرمایا اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے یعنی قرآن سے یا دین اسلام سے ان کے دلوں میں شک رہے گا ہمیشہ یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک یعنی موت آ جائے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی قیامت سکڑا ہے اور جس پر موت آ گئی تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اس کے لیے قیامت کے معاملات زیادہ جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے قریب ہو گئے اور عالم برکت کی زندگی اس کی شروع ہو گئی اور اس کو علم الیقین حق الیقین عین الیقین ہر چیز ہو گئی کہ اب مجھ پر عذاب قبر ہے تو میں نے ظاہر ہے کہ اب قبر سے اب نکلوں گا تو یوم محشر ہوگا اور پھر رسوائی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے جہنم کا جو ہے وہ مجھے حکم سنا دیا جائے گا تو جن کے دلوں میں شک ہیں جن کے دلوں میں فساد ہیں صبح ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ موت کا آ جانا قیامت کا ایک طرح سے ان کے لیے آغاز ہے تو فرمایا کہ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک یا ان پر ایسے دل کا عذاب آئے جس کا پل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو تو اس سے بدر کا دن مراد ہے کہ جس میں کافروں کے لیے کچھ کشائش اور راحت نہ تھی اور روب قیامت بھی اس سے مراد مفری کرام رام میں جو ہے وہ لیا ہے آیت نمبر 56 اور 57 ہے ذرا رب ارشاد فرما رہا ہے بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں ولدین قفر وق ضبو بیادینہ بی فلا ابلحم عذاب اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے اللہ اکبر تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے یعنی قیامت کے دن وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے یعنی ایمان والوں نے اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں سے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتیں جٹلائی ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے تو قیامت کا دن یہاں پر اس کا ذکر ہوا اور وہی جگہ کا دن ہے سزا کا دن ہے اس دن مومنوں اور صالحین کو ان کی نیکیوں پر اجر دیا جائے گا اور کافروں کو ذلت والا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ذکر قیامت فرمایا ہے جی اس دن کی ہول ناکی سے ڈرایا ہے تاکہ اس کے بندے اس پر اور اس کے محبوب علیہ السلام پر ایمان لائیں جی اور قیامت سے ڈریں اللہ کے عذاب سے ڈریں جہنم سے ڈریں اس کے رسول کی جو ہے وہ پیروی کریں عائد جی جی نمبر اٹھاون جی جی اور فی سبیل اللہ اللہ ثم او ماتوا رزقا حسنا وإن الله له هو خير اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ لا یذلکنہم مدخلا مدخلن یربونا وان الله العلیم حلیم ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم اور علم والا ہے ان دو آئٹوں میں میرا نام ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے یعنی اس کی رضا کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وطن سے نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا یعنی رزق دے گا جنت جو کبھی منقطع نہ ہو کیونکہ جنت میں جا کر پھر انشاءاللہ نکلنا نہیں ہوگا تو اللہ انہیں ایسی روزی دے گا یعنی جنت کی نعمت عطا فرمائے گا اور بے شک ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے یعنی وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے باد صاحب نے کیا کہ رسول اللہ ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں ان کے بڑے درجے ہیں اور ہم جہادوں میں حضور کے ساتھ رہیں گے لیکن اگر, اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور بے شہادت کے موت آئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے تو اس پر یہ آئس نازل ہوئی ولدینہ حاضر اللہ اللہ اکبر کہ جو مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں روزی دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب فرمایا کہ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حیران کے گھر گئے آپ نے وہاں پر تکیا لگا لیا پھر آپ ہنسے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وجہ کا مسکرائے آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں سمندر میں جہازوں پر سواری کریں گے وہ جہاز بادشاہوں کے تخت کی طرح ہوں گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو ان میں سے کر دے پھر آپ دوبارہ مسکرائے انہوں نے پھر اس کی وجہ پوچھی یا اس کی مثل کہا آپ نے پھر پہلے کی طرح کہا حضرت ام حرام نے کہا آپ اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلوں میں سے ہو دوسروں میں سے نہیں ہو حضرت انس نے کہا پھر حضرت ام حرام نے حضرت عبادہ بن سامنے سے شادی کی وہ بنت قرضہ کے ساتھ سمندر میں سوار ہوئی جب وہ واپس لوٹی تو ایک سواری پر سوار ہوئی اس سواری نے ان کو گرا دیا اور اس سے وہ فوت ہو گئی یہ بخاری کی حدیث ہے اور ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ اللہ سے انہوں نے چونکہ اس طرح شہادت کی موت مانگی تھی اور کہ سرکار اللہ سے دعا کریں تو یہ شہادت کی موت مل جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بشارت دی تھی کہ ان کی شہادت کس طرح ہوگی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ابو دودھ کی بھی ایک حدیث ہے حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں گھر سے نکلا پھر مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے یا اس کو اس کے گھوڑے نے گرا دیا یا اس کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا وہ بستر پر مر گیا یا جس طرح اللہ نے چاہا وہ طبیعی موت مر گیا تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے سبحان اللہ تو شہادت کا درجہ اگر سے بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی شک اور شدے کی بات نہیں ہے لیکن جو راضی ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا رتبہ ہے ان کا بھی بڑا مقام ہے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے آپ نے فرمایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گوڑا زخمی کیا جائے حضرت سیدنا ابو سید البوہر اللہ تعالیٰ ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ ہی کو علم ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی سبحان اللہ تو یہاں شہدا کے فضائل بہرحال بیان ہو سکتے ہیں آیت نمبر ساٹھ ہے میرا رب ارشاد برماتا ہے ظالی کا آیت نمبر ساٹھ ہے ظالی ومن عاقب من ما کا ببی نسلی ماں او کی اللہ ان گن گفور بات یہ ہے اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ بات یہ ہے اور جو بدلہ لے یعنی کوئی مومن ظلم کا مشرق سے بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے یعنی ظالم کی طرف سے اس کو بے وطن کر کے اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور شان نزول یہ ہے کہ جو یہ مشرقین کے حق میں آیت نازل ہوئی جو ماہ محرم کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے ماہ مبارک کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا مگر مشرق نہ مانے اور انہوں نے قطال شروع کر دیا مسلمان ان کے مقابل ثابت رہے اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی تو میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے تو اللہ تبارک و وطا اعلی جلالہ جلال اپنے پیاروں سے ضرور بل ضرور جو ہے وہ محبت فرماتا ہے ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے ان کی مدد بھی فرماتا ہے اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں تو یہاں کسانس لینے سے متعلق بھی فرمایا گیا ہے اور کسانس لینے سے متعلق بڑے مسائل ہیں حضرت سید ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہم کو ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا اگر تم کو فلاں فلاں شک مل جائے تو ان کو آگ میں جلا دینا پھر جب ہم نکلنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ حکم دیا تھا کہ ان دونوں کو آگ میں جلا دینا لیکن آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا اگر تم کو وہ دونوں مل جائیں تو تم ان دونوں کو قتل کر دینا دیکھیے کساس کا معاملہ ہے اکریما بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلا دیا حضرت ابن عباس کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو ان, ان کو آگ میں نہ جلاتا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے عذاب مت دو اور میں ان کو ضرور قتل کر دیتا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تلوار کے سوا کسی چیز سے کساس لینا جائز نہیں ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ کساس لینا جائز نہیں ہے اور بدلہ دینے کی بجائے معاف کر دینا بہتر ہے جیسا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر چالیس جس کا مفہوم ہے اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے پس جس شخص نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اگر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا آیت نمبر اکسٹھ میرا پروردگار فرما رہا ہے بی ان اللہ فی النہار ویولی وہ انَ اللہ حسنی <بصیح> ان یہ اس لیے کہ اللہ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے سبحان اللہ تو فرمایا گیا ظال یہ اس سے مراد کیا ہے یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے ظاہر ہے کہ اس پر وہ قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہے پھر فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں یعنی کبھی دن کو بڑھاتا ہے رات کو گٹاتا ہے اور کبھی رات کو بڑھاتا ہے دن کو گٹاتا ہے اس کے سوا کوئی کوئی اس پر قدرت جو ہے وہ نہیں رکھتا جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جس کو چاہے وہ غلبہ عطا فرمائے تو یہ اللہ تبارک بطالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک بطالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے کرم فرماتا ہے الحمد للہ تو ر فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ رات کو ڈالتا ہے جن کے حصے میں اور جن کو لاتا ہے رات کے حصے میں اور یہ اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے چنانچہ آیت نمبر باست ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے هو الحق ما يدعون من دونه هو الباطل هو یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے تو اس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ اس لیے یعنی اور یہ مدد اس لیے بھی ہے اللہ کی مدد کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں یعنی ہتوں کو وہی باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا ہے بڑائی والا ہے اس سے پہلے جو اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے وہ اسی طرح ہے کیونکہ اللہ ہی حق ہے یعنی وہی ایسا موجود ہے جس کا وجود واجب لی جاتی ہی ہے اس پر تغیر اور زوال ممتنے اور محال ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وعد اور وعید کے کرنے پر قادر ہے اور اس کی عبادت کرنا حق ہے اور اس کے غیر کی عبادت کرنا باطل ہے کیا تو نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی بے شک اللہ پاک خبردار ہے سبحان اللہ اس حایت میں فرمایا گیا کہ صبح کو زمین ہریالی ہو گئی یعنی سبزے سے سبزے سے ہریالی ہو گئی تو اللہ اپنی مخلوق پر بہت رشیم ہے اور ان کی ضروریات کی خبر رکھنے والا ہے اس لیے اس نے آسمان سے پانی نازل فرما کر زمین میں سبزہ غلہ اور پھل وغیرہ پیدا فرمائے تاکہ انسانوں اور خیبانوں کی غذا کا سامان فراہم ہو اور اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ جب اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو اس تمام کائنات کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے آیت نمبر خدا بندی لهو ما فما وادہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے یعنی معنی یہ کہ تمام کائنات اپنے اختیار سے یا بغیر اختیار کے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور اللہ اس کائنات میں اس کائنات میں ہر قسم کا تصرف فرما رہا ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے وہ کسی کی تعریف کرنے سے بھی مستغنی ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے آسمان سے پانی برسایا زمین سے اناج پیدا فرمایا یہ اس کی انسانوں اور حیوانوں پر رحمت ہے اور اس کا انعام اور احسان ہے اسے اس کی ضرورت اور غرض نہ تھی تو وہی حمد کا مستحق ہے اس لیے اس کا حمد کیا ہوا ہونا واجب ہے میرا پاک پاکار فرما رہا ہے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ روکے ہوئے ہیں آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے سبحان اللہ دیکھیے ان آیات مقدس آیت مقدسہ میں یہ پرورگار نے اپنی اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے یعنی اللہ نے زمین کی تمام چیزیں ہمارے متیف اور تابع بنا دی ہیں پتھر سے زیادہ کوئی سخت چیز نہیں لوہے سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں آگ سے زیادہ گرم کوئی چیز نہیں اور ان سب چیزوں کو ہماری قدرت اور دسترف میں کر دیا اسی طرح حیوانات پر متمکن کر دیا ہم ان کو حیوانوں کو جانوروں کو کھاتے ہیں ان پر سواری کرتے ہیں ان پر بوجھ لادتے ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اونٹ بیل اور گھوڑے کتنے قبو ہیٹل جانور ہیں اس کے باوجود ان کو کمزور سے کمزور انسان کے تابع کر دیا وہ جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے دریاؤں سمندروں میں چلنے والی کشتیاں کو تابع کر دیا کشتوں کو تابع کرنا اس کو متضمن ہے کہ ہوا اور پانی کو تمہارے لیے ہمارے لیے متخر کر دیا کیونکہ انہی کی وجہ سے کشتیاں رواں دواں ہیں تو انسان کا ظاہر وہم یہ سمجھتا ہے کہ اس آسمان بہت فطیل اور وزنی ہے اور اس کی زمین پر گرنے سے صرف اللہ روکے ہوئے ہیں اور جب اللہ اجازت دے گا تو آسمان زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ روکے ہوئے ہیں آسمان کو زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے اس نے ان کے لیے منفعتوں کے دروازے کھولے اور طرح طرح کی مضرتوں نقصانات سے اللہ نے محفوظ رکھا آئے نمبر 66 ہے ایک خدا بندی وی احمد اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا بے شک آدمی بڑا نہ شکرا ہے فرمایا گیا اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا بے جان رتفے سے پیدا فرما کر پھر تمہیں مارے گا یعنی تمہاری عمریں پوری ہونے پر پھر تمہیں جلائے گا یعنی روزے باغ ثواب و عذاب کے بے شک آدمی بڑا ہے کے باوجود اتنی نعمتوں کے اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پرستش کرتا ہے تو جس نے ہمارے نشے کے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے ہمارے لیے انعام کیا ہے اسی کا ہم پر یہ انعام ہے کہ اس نے پانی کی ایک بوند سے ہم کو پہلی بار زندگی دی پھر موت دی دوسری بار زندگی دے کر آخرت کی نعمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دیا اللہ نے ہم پر اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں سوچو کہ ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور فرمایا کہ بے شک انسان بڑا نا ہے کیونکہ انسانوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی سورہ صبح میں بھی رب فرماتا ہے واقع عباد شکور عبادت شکور اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں رب خود فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں جو ہے وہ کم ہیں ایسے جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے عام آئے سمبر إِنَّكَ اللہ من سکن ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کرے اور اپنے رب کی طرف بلاؤ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اس حالت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ ہر امت کے لیے یعنی اہل دین و ملن میں سے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے یعنی عامل ہو تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کرے یعنی امر دین میں یا زبی के کے بارے میں شان है یہ ہے کہ یہ آیت بدیل بن ورقہ بشر بن سفیان یزید بن خدی کے حق میں نازل ہوئی ان لوگوں نے اسحاب رسول سے کہا تھا کہ کیا سبب ہے کہ جس جانور کو تم خود قتل کرتے ہو اسے تو کھاتے ہو اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو رب فرماتا ہے اور اپنے رب کی طرف بلاؤ بے شک تم سیدھی को उस ہو انہیں لوگوں کو اس پر ایمان لانے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کی دعوت دو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بیمہ 68 اور, 69 ہے خدا بندی وَإن فقل اللہ تعملون اور اگر وہ تم سے جھگڑے تم فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوت اللہ تم كنتم یومتی تخت اللہ تم پر فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے ہو ان دو آیتوں میں فرمایا گیا کہ اور اگر وہ تم سے یعنی باوجود تمہاری تمہارے طرح دینے کے بھی وہ تم سے جگڑے تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوتوں کو اللہ تم پر فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے ہو یعنی تم پر حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی قیامت کے مت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے مشرقین مکہ مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے میں آپ سے جھگڑا کرتے تھے اللہ تبارکہ مطالعہ نے فرمایا کہ وہ ان کے کرتوتوں کو یعنی ان کے شرک اور بت پرستی کو اور حق کے خلاف شور و غا کرنے کو اور بے حیائی کے کاموں کو اور کمزوروں اور نوتوانوں پر ظلم و ستم کرنے کو خوب جانتا ہے اور قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا طریقہ حق تھا اور کسے کس کا طریقہ باطل تھا کون جنت میں جائے گا کس کو دو میں جھونک دیا جائے گا تو اس حایت میں اللہ نے اپنے بندوں کو حسن ادب کی تعلیم دی ہے کہ جو شخص بحث اور تمخیص میں کٹ حجتی ہٹ درمی اور تکبر سے کام لے اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ بحث مت کرو قیامت کے دن تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور اب اس کا حکم منسوخ ہو چکا تعالی عالم جلا رہی نمبر ستر ہے میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے اَلَمْ تعلم ان اللَّهَ يعلم ما فِي والارض ان نظال کا نزالکا اللہ کیا تو جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے سبحان اللہ تو فرمایا بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے یعنی لوہے محفوظ میں ہے بے شک یہ یعنی ان سب کا علم یا تمام حواز کا لوہے محفوظ میں سب فرمانا اللہ پر آسان ہے اس کے بعد کفار کی جہالتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کے مستحق نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے آیت میں فرمایا فرمایا تھا کہ اور اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور قیامت کے دن فیصلہ کرنا اس چیز پر موقف ہے کہ اللہ کو علم ہو کہ کون سزا کا مستحق ہے کون انعام کا مستحق ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس لیے اللہ پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے سب کچھ ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہونے کے متعلق بھی احادیث ہیں عبد الواحد بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میری مکے میں عطا بن ابی رباح سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا اے ابو محمد بے شک اہل بسرا تقدیر میں بحث کرتے ہیں انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیا تم قرآن پڑھتے ہو میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا سورہ زخرف پڑھو میں نے تلاوت کی حامی ولکا المبین روشن کتاب کی قسم ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہوا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو بے شکی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے نزدیک بلند درجہ حکمت والی ہے عطاب نبی ربا نے کہا تم جانتے ہو امول کتاب ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا جس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون دو سب سے ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو رحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا عطا بن نبی ریوا نے کہا پھر میری ولید بن عبادہ بن سامع سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تمہارے والد نے مرتے وقت تمہیں کیا نصیحت کی تھی انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بلا کر کہا اے میرے بیٹے اللہ سے ڈرنا اور یاد رکھو تم اس وقت تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈرو گے جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اور ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ کرنے پر ایمان نہ لے آؤ اگر تم اس کے خلاف عقیدے پر مر گئے تو دو زخم داخل ہو گئے اور میں نے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں فرمایا تقدیر کو لکھو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے تو اس پر اور بھی احادیث ہیں جو کہ اس موضوع پر جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں آئتمبر اکہتر ارشاد خدا بندی ہے مِن دُونِ اللَّهِ يُنزل وَمَا علم وَمَا مِن <مُشتیف> اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں یعنی بتوں کو جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری اور ایسا کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں یعنی ان کے پاس اپنے اس فیل کی نہ کوئی دلیل اصلی ہے نہ نقلی محض جہالت اور نادانی سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جو کسی طرح پوجے جانے کے مستحق نہیں ان کو پوجتے ہیں یہ شدید ظلم ہے تو فرمایا گیا کہ اور ستم گاروں کا یعنی مشرقین کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں اذاب الہی سے بچا سکے کوئی مددگار نہیں تعریفینا اف بشار نب بکم <سلام> افا اب اللہ الذین کفروا وب <الْمَفْشِير> قریب ہے کہ لپٹ پڑے ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑتے ہیں تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ تو ان آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں اللہ نے فرمایا کہ جن پر ہماری آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے کیونکہ یہ آیات جو ہیں دلائل اقلیت اور احکام کو متضمن ہیں اس لیے یہ آیات بین ہیں واضح ہیں اور یہ بتایا کہ ان کی جہالت کفار کی جہالت اس درجہ کو پہنچ چکی ہے کہ جب ان کو ان دلائل پر متنوع کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر ناک اور غیر و غضب کا اظہار ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنے کفر کو چھوڑتے نہیں چنچے حساس میں یہی فرمایا گیا کہ جب ان پر تمہاری جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جائے قرآن کریم انہیں سنایا جائے جس میں بیان احکام اور تفصیل حلال و حرام ہے تو تم ان کے چہرے پر بگڑتے بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑے ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تو فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے یعنی تمہارے اس غیظ و ناگواری سے بھی جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے اللہ اکبر یا ایوہن ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھھی نہ بنا سکیں گے اگر کے سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکے کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا ہائے ہائے کیا مثال میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ان بتوں کو پوجنے والوں غیر خدا کو پوجنے والوں کے لیے یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ ان کو چیلنج ہے ان کو دلیل دی جا رہی ہے ان کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ کسی طرح یہ بتوں کی پرستش کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اللہ اکبر دیکھیے شاید میں فرمایا گیا اے لوگوں ایک کہاوت بیان فرمائی جا رہی ہے ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو ان اس میں خوب غور کرو اور وہ کہاوت تمہارے بٹوں کے بارے میں ہے وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ان کی عارضی اور بے قدرتی کا یہ حال ہے کہ وہ نہایت چھوٹی سی چیز ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر کہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں تو عقل کو کب شایا ہے کہ ایسے کو معبود ٹھہرائے ایسے کو پوجے اور الا قرار دے کتنا انتہا درجے کی جہالت ہے تو فرمایا وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر چھ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے وہ شہد و زعفران وغیرہ جو مشرقین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں جس پر مکھیاں بینک بنکتی ہیں تو فرمایا کہ کچھ چھین کر مکھی لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں ایسے کو خدا بنانا اور معبوط ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے کتنا کمزور چاہنے والا ہے اور وہ جس کو چاہا چاہیے چاہنے والے سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے یا چاہنے والے سے مکھھی مراد ہے جو بت پرس شہد و زعفران کی طالب ہے اور مطلوب سے بت اور بعد نے کہا کہ طالب سے مراد بت مراد اور مطلوب سے مکھی وغیرہ وغیرہ تو اللہ تبارک و بطالعہ نے ان بکتوں کا عزت بیان کیا تاکہ ان کی پرستش کا باطل ہونا جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اللہ اکبر کبیرا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئٹ نمبر سیونٹی فور ارشاد خدا بندی ما قدر اللہ قدر عزیز اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی بے شک اللہ قوت والا غالب ہے یعنی اس کی عظمت پہچانی جنہوں نے ایسوں کو خدا کا شریک کیا جو مکی سے بھی کمزور ہیں معبود وہی ہے جو قدرت کا رکھے تو رب یہی فرما رہا ہے کہ اللہ کی قدر نہ جانی گیس چاہیے تھی بے شک اللہ قوت والا ہے غالب والا ہے غلبے والا ہے اللہ اکبر ابھی میرا رب ارشاد فرماتا ہے نمبر 75 اور 76 ہیں اللہ یس کافی من الملائکۃ ورسولون ومن ان اللہ سمیع بصیر اللہ جون لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و الی اللہ الامور جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے ان دو آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول یعنی مثل جبرائیل و میکائیل وغیرہ وغیرہ اور آدمیوں میں سے یعنی مسل حضرت ابراہیم علیہ السلام و سیدنا النا موسٰ و سید عیسیٰ و نبی پاک علیہ السلاط و السلام یہ آیت ان کفال کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے جسے چاہے اپنا رسول بنائے وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے فرغ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی عمورے دنیا کو بھی عمر آخرت کو بھی یا ان کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی اور آئندہ کے احوال کو بھی جانتا ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے آئے نمبر ستر الَّذِينَ رَبَّكُمْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ اے ایمان والو رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہوئے یہ آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے روم میں موجود جتنے بھائیوں نے یہ آیت ابھی تلاوت اس کی سنی ان سب پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو گیا یہ ذہن میں رکھیے گا آپ اگر ابھی بابزو ہے تو سجدہ تلاوت کر لیجیے ورنہ بعد میں کر لیجیے گا سجدۂ تلاوت کرنا واجب ہے اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے لہذا آیت سجدا کو سن کر سجدا کرنا واجب ہو جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اور ابھی آپ نے آیا کہ سجدہ جو ہے وہ سماج فرما لی ہے تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو رقو اور سجدہ کرو رقو کرو سجدہ کرو اپنی نمازوں میں اسلام کے اول اہد میں نماز بغیر رخو سجود کے بھی تھی پھر نماز میں رقو اور سجود کا حکم دیا گیا فرمایا اپنے رب کی بندگی کرو یعنی رقوب و سجود خاص اللہ کے لیے ہوں اور عبادت میں اخلاص اختیار کرو اور بلے کام کرو یہ نسل رحمی کرو وکار میں وغیرہ نیکیاں کرو اچھے اچھے کام کرو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائی آئے نمبر اٹھہتر ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور یہ آیت آخری آیت ہے سورہ حج کی بھی اور سترویں سپارے سے متعلق بھی آخری آیت پاک ہے ارشاد فرمایا گیا وجا حق جہادی وج تبا من حرج من لتا ابھی کم عید روین ہوا سما کونز المان اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز برپا رکھو اور زکوۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کیا دروس دیے ہیں تعلیمات دی ہیں سمندر ہیں جو کہ جمع کر دیے گئے ہیں مختصرا اس آیت کا ترجمہ تفصیلی نکات کے ساتھ پیش کرتا ہوں فرمایا گیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا یعنی نیت صادقہ خالصہ کے ساتھ دین کے لیے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو اس نے تمہیں پسند کیا اپنے دین عبادت کے لیے اللہ نے پسند کیا اپنے دین کے لیے اپنی عبادت کے لیے فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی یعنی ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لیے سہولت کر دی جیسے کہ سفر میں نماز کا فخر روزے کے اس کی اجازت پانی نہ پائے تو ظاہر ہے کہ تیمم کی اجازت وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین میں سختی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین یعنی جو دین مصطفیٰ میں داخل ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو انہیں روزے کی آمد کے تمہارے پاس خدا کا پیام پہنچا دیا تو رسول کو اللہ تعالیٰ نے شہید فرمایا گواہ فرمایا نگہ زبان فرمایا تو ظاہر ہے کہ حاضر و ناظر کی بھی یہ دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ سلّۃ وسلام جب گواہیں ہیں تو گواہ وہی ہوتا ہے جو وقوع پر حاضر ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان دی ہے یہ رتبہ دیا ہے یہ بزرگی دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہیں بلکہ پہلے کی امتوں پر بھی گواہ ہیں اور فرمایا اور تم اور لوگوں پر گواہی دو گواہی دو سے مراد کہ انہیں ان رسولوں نے احکام خدا بندی پہنچا دیے اللہ نے تمہیں یہ عزت کرامت فرمائی تو نماز برپا رکھو اس پر مداوت کرو یعنی نماز کو قائم رکھو ہمیشہ پڑھو اور زکات دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو یعنی اس کے دین پر قائم رہو ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جہاد سے متعلق بھی ارشاد فرما دیا دین میں تنگی نہ ہونے سے متعلق بھی ارشاد فرما دیا اور اسی طرح رخصت پر عمل کرنا عظیمت پر عمل کرنے سے متعلق مسائل بھی فکہ نے حفاظت کے تحت نکالے ہیں دین آسان ہے مشکل احکام جو ہیں وہ بھی دراصل آسان ہی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے متعلق بھی بڑی تفصیلی گفتگو علماء نے اس آیت کے ذمن میں فرمائی ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مسلمانوں کا باغ فرمایا گیا اس کی بھی توجہ علماء نے اس آیت پاک کے ضمن میں فرمائی ہے ملت کے معنی بیان فرمائے گئے ہیں اور اسی طرح اسی آیت مقدسہ میں جو امت کا نام امت مسلمہ اللہ نے رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بیان فرما دیا گیا ہے اور پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ متعلق فرما دیا گیا ہے نماز سے متعلق فرما دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے متعلق ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے جو اس کے رسول کی پیروی کرے تو رب کے رحمتیں اس کے ساتھ ہیں اور جو اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گستاخی کرے تو پھر اللہ رب العزت کا قہر ان پر نازل ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمد للہ الحمدللہ ہمارے سترہ سپارے مکمل ہوئے الحمد ہم سورہ فاتحہ سے تفصیل کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں سترہ سپارے اللہ کے کرم سے آج ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اٹھارہویں سپارے کا آغاز انشاءاللہ شاء کل ہم پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے نو بجے انشاءاللہ کریں گے سورہ حج بھی مکمل ہو گئی اب سورہ مومنون جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ درس کا آغاز کل سے انشاءاللہ ہوگا اور اس سورہ پاک میں تقریباً جو ہے وہ ایک سو اٹھارہ آ ہیں تو تقریباً پانچ چھ دن تک ان شاء اللہ اس سورت سے متعلق بھی تفصیل بیان ہوتی رہے گی اللہ حرب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وماغل الحمد للہ آپ بھائیوں کی علم میں ہوگا کہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا تین روزہ کراچی سطح پر اجتماع عظیم الشان فقید المثال اجتماع بارہ تیرہ چودہ تاریخ کو باب المدینہ کراچی میں سپر ہائی وے پر صحرائے مدینہ میں ہو رہا ہے الحمدللہ کراچی بھر سے ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی انشا اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں گے آپ تمام بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اگر ممکن ہو تو بلف کے اس اجتماع میں تشریف لائیں اور اگر یہ ممکن نہیں ہے آپ آب کو ابھی سہولت نہیں تو پھر کم سے کم مدنی چینل کے ذریعے ضرور بالضرور اس اجتماع کو جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے گا اللہ تعالی کرم فرمائے اس اجتماع کو عظیم الشان کامیابیاں عطا فرمائے ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس اجتماع میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے اور پھر اس اجتماع کے اختتام پر مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے عامین اب آپ سے گزارش ہے کہ ناد شریف پلے فرما دیں دونوں رومز میں پال ٹاک پر بھی بیلٹ پر بھی ناد شریف پلے فرما دیں کوئی بائیو تکلیف لائیں